صحمن و رحمۃ اللہ وحمۃ اللہ السّلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے اولاد خمسہ دعوت شریف میں سے جو درخت نمبر ایک سو اکیس اور اوراد خمساہ کا درخت نمبر اڑتالیس ہے فورٹی ایٹ اور دعا تو شفو کا جو شروع ہو چکا ہے کہ اللہ علیہ کا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو گئی تھی آج جو ہے دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ابھی شجاعت علین علیہ السلات وسلم و, و ہیں اس مبارک جملے کا جو ہے تھوڑا سا توجی دے کے گے کہ دعا میں کہ زوا شرمی سے دعا تو ہمارا شروع ہو چکا ہوا ہے اس میں سے دوسرا پیراگراف کی وہ بھی شجاط علی علیہ السلات و السلام و ثقاوت پرور نگار عالم علیہ السلام کی جو ہے میں تیر درگاہ میں ہاں وسیلہ دیتا ہوں میں تیر درگاہ میں سے طلب کرتا ہوں ترین درگاہ میں درخواست گزار ہوں ہاں جی علیہ السلام کی مولا السّلام کی شجاعت اور سخاوت کا وسیلہ دے کر تیر درگاہ تُر سے مانگتا ہوں کیا چیز مانتا ہوں گا آخر میں انتراج حاجات نے یا قاضل حاجات جو ہے وہ اصل مقصد ہے جو چیز مانگا گیا ہے وہ تو وصلا مانتے جا رہے ہیں جی تو ابھی بھی شہجاعت علی علین علیہ السلام ثقافت ہیم تو شجاعت جو ہے اس قسم کس کس میں ہے شجاعت علم اور عربی لغت والے فرماتے ہیں اس میں علیہ السلام کی دو صفات کا وصلہ قرآ ایک تو مولا علیہ السلام کی مقام شجاعت کا وصلہ کرا دیا دوسرا مقام سخاوت کا وصلہ کرا دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ مولا علیہ السلام کے طور بھی بہت سے افصاف ہیں لیکن یہ دونوں مایاں اصاف کا وصلہ کرا دیا ہے اور یہ دونوں افصاف جو ہے علیہ السلام کے نمایاں اوصاف میں سے ہیں جو کہ تاریخ اور سیرت نویسوں سب نے جو ہے علیہ السلام کے بارے میں یہ چیزیں تحریر فرمائے کہ آپ ان عظیم میں ہلاکی اقدار سے متصرف تھے ہاں جی تو شجاعت جو ہے اور شجاعت ابھی زبان میں شج آ یش جو شجا کے معنی بہادر اور دلیر ہونا بہادر اور دلیر ہونا شہج بہادر بنانا ہمت بڑھانا حوصلہ افزائی کرنا شہ دینا یہ مختلف مطلب معنی ہے اسی طرح تو شد بہادر دلیر بننا ہمت بڑھنا حوصلہ بڑھنا ہمت سے کام لینا اور عربی زبان میں شجاع جو ہے اس کی جمع شاہجہان آتا ہے بہادر دلیر کے معنی میں اور شاہجہاں وبی علیہ السلام میں بھی شاہجہاں آتی ہیں اردو زبان میں شجاعت کے لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں شین پر پیش کے ساتھ لیکن عربی زبان میں میں نے جنہ بھی لغات یہاں دیکھا مشہور مشہور سب میں شین پر زور کے ساتھ لکھا ہوا یہ لفظ شاہجہاں آ لکھا ہوا بھی شاہجہاں آتے علین علیہ السلام مساوتی جیسے سے شاہجہاں سے صحیح ہو جائے گا جس کے معنی دلیری اور بہادری علیہ السلام کی دلیری اور بہادری کا واسطہ کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دین اسلام کو ہر آفت سے بچانے کے لیے اللہ کی پیاری نبی کے دفاع میں آپ کے ہر دشمن کے مقابلے میں اور اسلام اور کفر کے تراسی جنگیں ہوئی ان میں سے علیہ السلام جن میں شرکت نہیں فرمایا وہ تو صرف جنگ تبو کے وہ بے اللہ کے نبی کا حکم سے آپ مدنے میں رہے رسول اللہ کی جان کے چھت سے مدنے کی رکھوالی کرتے ہوئے چونکہ رسول اللہ دور جگہ پر جہاد کے لے گئے تھے بھانجے میدان شام کے بارڈر پہ طالباً آنے جانے میں کئی مہینے لگ گیا تھا اس وجہ سے علیہ السلام پہ یہاں رکھا تو شہجہاد جو ہے علیہ السلام کے ہاں جی اوشاف حسنہ میں سے ہے آپ کی جو صاف کا مالی میں سے تو شاہجہات جو ہے علیہ السلام کا شاہجہاد دلیری اور بہادری کے معنی میں اور اسی طرح جو ہے یہاں پر تو یہاں مراد جو ہے کئی معنی میں سے یقیناً یہی آخری معنی محسوس ہے دلالی اور بہادری کا معنی علیہ السلام کی دلیری اور بہادری دینی اسلام کی سربلندی کے لیے قرآن پاک کو دنیا کے کونے کونے میں اس کی حقیقت کو نوجو قرآن میں لوگوں کے لئے جو زمانے کی کفار اعلی کتاب ان کو شیکھا یاسمانی کتاب ہونے میں تو اس کی تصویر کے لیے اللہ کے پیارے نبی کے راستے میں آپ نے جہاں سب اصاب کے جو ہے پاؤں لڑکھڑا گئے ہاں ہر کتنے میدان جنگوں میں وہاں علیہ السلام نے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا تاریخ ان حقیقتوں کا آگاہ ہے ہاں اس لیے علیہ السلام کی مقامی شجاعت کا جو ہے ویسے واسطہ جی کہ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا دس بعا ہے شجاعت کے جو ہے عربی لغات میں جو ہے تمام شجاعت کا ایک معنیٰ یہ کیا ہے شدت القلب عربی لغات ہے بندر باس جنگ کے وقت جو ہے اپنے اندر کسی قسم کے خوف اور خشت جو ہے آنے پیش آنے آنے دینے بغیر کسی قسم کے خوف محسوس کیے بغیر ڈر محسوس کے بغیر دشمن کے مقابلے میں ڈر جانے کے اس صفت کو شدت القلب دل مضبوط رہنا اس کو ان کے خوف اندر آنے نہیں دینا شدت القلب ان دلباس میں جنگ کے وقت دل نہایت مضبوط رہنے کے معنی میں شجاعت کا عربی قدیم ترین لغت مختار الصحا میں یہ معنی کیا ہے ہاں جی تو یہ ایک شجاعت ہے تو ایک شجاعت کے لوگ بھی معنیٰ ہو گیا آپ لوگوں کا تھا دہلی بہادری اور میدانی جنگ میں ہاں دشمن کے مقابلے میں دل انتہائی مضبوط رہنا اور کسی قسم کی جو ہے دشمن سے خوف کھائے بغیر ڈرے بغیر دشمن کا ڈر کر مقابلہ کرنے کی اس قوت کو جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے ہاں اس عظیم قوت کو شجاعت سے تعبیر کیا اور یہ لفظ شجاعت جو ہے عربی اور علمی خلاح میں ابد شفا جو علم اخلاق میں جو ہے انسان کے اندر جو ہے تین مشہور صفت ہے ایک افراد ہے ایک تفریح ہے ایک درمیانہ روی اور اخلاق کا کمال درجے کی صفت ہے اور صحاوت کو بھی علمی اخلاق میں جو ہے صراط المستقیم کا ہے راہ اعتدال کا علم اخلاق میں علمی میں ایک شجاعت ہے اس کے مقابلے میں تحور آتے ہیں تحاور اسے کہتے ہیں کہ بھائی سامنے دشمن کی طاقت کو دیکھے بغیر دشمن کی مکر اور جنگی ہلا بہنوں کو دیکھے بغیر ہاں جی آنکھیں بند کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور اس پر حملہ کرنا اور اس طرح جو ہے اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو تحور کہا جاتا ہے ہاں جی دو چشمے آگ ہاں کے ساتھ جس طرح شیر انسان کو دیکھ کر شیر حملہ کر لیتے ہیں ہاں جی تو اس کو تحور کہا جاتا ہے وہ طرف کی طاقت کو نہیں دیکھتا ہے طرف کی جنگی حکمت عملی کو نہیں دیکھتا ہے طرف کس طرح سے اس پر حملہ کرے گا کن کن زاویوں سے اس پر حملہ کرے گا کس طرف سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے کون سی جانب اس کے لیے کمزور ہے جیسا سے وہ حملہ کر سکتے ہیں ان چیز میں مسل کو ان حکمتوں کو دیکھے بغیر انکھیں بند کر کے دشمن پر حملہ اس کو تحور کہا جاتا ہے ڈرتے تو نہیں ہیں لیکن جو آنکھیں بند کر کے دشمن پر حملہ کرتے ہیں موقع محل دیکھے بغیر دشمن پر ہم مخالف پر حملہ ور ہو جاتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے شیر کے مثال ہیں کو مثال دیا المستین نے شعر میں یہ صفات بہادری ہے وہ لیکن اس میں اس کی جو صفت بہادر کو تعاور کہا جاتا ہے وہ طرف کو نہیں دیکھتا ہے وہ کس طاقت کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کی بہو کی ساصل کے ساتھ اس کی طرف حملہ وور ہے ہاں جی مقابلے میں ہے وہ یہ نہیں دیکھتا آنکھیں بڑھ کے حملہ کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو نہ اگر طرف ہوشیار ہو انجن طرح ہوشیار ہو حکمت عملی سے جنگ کرنے والا ہو تو اس, اس شخص کو جو آنکھیں بند کر کے حملہ کرتا ہے اس کو بہت بڑا نقصان جاتا ہے اس کو ہلاک و تباہ برباد کر دیتا ہے اور اس کا دوسرا زاویہ جو ہے بجدلی ہے ہاں جی اپنے ناموں تک بھی پہنچ جاتے ہیں دشمن تک بھی اپنے شاعدین تک دشمن پہنچ جاتے ہیں گھر وار تک دشمن پہنچ جاتے ہیں اپنی جان پہ بھی آ جاتے ہیں اس کے بعد جو دشمن کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے دشمن سے دیوا کرنے کے اس کے اندر جورات نہیں ہے ہمت نہیں ہے ہاں جی سر نجے کر کے بیچ جاتے ہیں یا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اس کو بزدلی کہا ہے تو علم علامی یہ دو ہاں جی افراد تفریح کا پہلو ایک تحاور ہے شہر کی طرح حملہ کرنا مصلاحت دیکھے بغیر حملہ کرنا طرف کی مقابل قوت کو دیکھے بغیر حملہ کرنا اس میں زیادہ تر بندہ شکست کھا جاتا ہے اور ایک تو بزدلی ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے بزدلی ہے جن بولتے ہیں عربی زبان میں لیکن سخا اور سجاعت جو ہے اخلاقی اس اعلیٰ اقدار کہا جاتا ہے اس اعلیٰ نمنے کو کہا جاتا ہے اس اعلیٰ صفت کو کہا جاتا ہے کہ وہ دشمن کے تمام جو ہیلے وہنوں کو جنگی حکمت عملی کو اس کی جو ہے چالکیوں کو جو ہے سب کو پر نظر رکھتا ہے دشمن کی قوت کا پورا پورا اندازہ رکھتا ہے اس کو ہر جانب سے وہ دشمن کا نظر رکھتا ہے رہنے کے بعد جو تمام اطراف و سے دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہوں تمام جوانب کو مد نظر رکھ کر پوری حکمت عملی کے ساتھ اور حملے کے دوران بھی پوری توجہ کے ساتھ اور کسی بھی جانب سے جہاں سے دشمن کو حملہ عمار ہونے کا خدشہ ہے ان پر پوری نگاہ رکھ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر لیتا ہے اور دشمن کو شکست فاج دے دیتا ہے تو یہ ہوتی ہے شجاعت جو ہے تو شجاعت جو ہے رائے اعتدال ہے یہی وجہ کی مولا علیہ السلام نے ہاں جی اس زمانے کے بڑے سے بڑے پہلوان ہاں جی کفار کے ہو مشکنی مکہ کو یہود نصارہ سارا کے ہو ان تمام جیسے خیبر میں جو ہے مرحب انتر جیسے ہاری جیسے نو بڑے پہلوان تھا اور بن ابدود جنگ خص میں جنگ خندق میں ہاں جی اور جنگ اہد میں بھی جو ہے آخر اکیلت دشمن کے مقال صلی اللہ کے دفاع کا طرح جنگ بدیر میں جو ہے ہاں جی مشکنی مکہ کے جو کچھ ستر نفر مارے گئے ان میں سے چونتیس صرف آپ کے دستے مبارک سے مارے گئے باقی چھتیس باقی تمام مسلمانوں کے بیچ میں مارے گئے تین سو تیرہ میں سے تین سو بارہ نفر نے چھتیس نفر کا دل کیا اور واحد علیہ السلام نے چونتیس نفر کو واصلِ جہنم کیا تو یہ وہ علیہ السلام کی وہ قوت شجاعت ہے شدت القل اور بس یہ کہ دشمن سے نیر رہنے کے ساتھ ساتھ پوری حکمت عملی کے ساتھ ہاں جی پوری قوت کے ساتھ تمام جنگی حکمت عملی کو جان کر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جسمن کی ہر ہر حرکت پہ نظر رکھتے ہوئے ان پر حملہ ور ہو کے دشمن کو نابود کر دیتے ہیں یہ قوت جو ہے ہاں جی اس کو شجاعت کہا جاتا ہے علیہ السلام کے ایک روپیش اللہ تعالیٰ کی عظیم اس کی نصرت شامل حال تھا رسول اللہ کے دعا بھی آپ کے شامل حال تھا ہاں اور ساتھ ہی جو ہے آپ کی وہ حکمت عملی بھی شجاعت کے جو صفت ہے تمام جو ہے دشمن سے مقابلے کی جو حکمت عملی ہوتی ہے ہاں جو دشمن پہ نظر رکھنا ہوتا ہے جتنے زاویوں سے ان سب پر نظر رکھ کر حملہ کرنے کی قوت پوری حکمت عملی کے ساتھ دشمن پر حملہ ور ہونے کی قوت کو اس صلاحیت کو جو ہے شجاعت کہا جاتا ہے مولا علیہ السلام میں یہ صفات کامل طریقے سے پایا جاتا تھا اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صفت شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر میدان میں کامیابی دی دے دیا اور ہر دشمن آپ کے ہاں جو بھی آپ کے سامنے آ گیا جتنا ہی قوی سے قوی دشمن کیوں نہ ہو جیسا مرم نب دھوج جیسا کہ اکیلا ایک ہزار نفر کا مقابلہ کرنے والا دشمن بھی آپ کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہو گیا یہ آپ کے صفت شجاعت کی اس اعلیٰ نمونے پر فائز ہونے کی واضح علامت ہے ہاں جی اسی لیے علماء نے کہا اسلام تین چیزوں کے ذریعے سے پھیلا ہاں جی تین چیزوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا دنیا میں اور ان میں سے جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دوسرا حضرت حجر قبر سلام اللہ علیہ کی مال جو آپ نے خرج شرما اسلام کے راستے میں اور تیسرا جو ہے مولا علیہ السلام کی شجاعت آپ کی بہادری آپ کی ہمت جو ہے ہاں جی جہاں اکیلا آپ ہیں وہاں آپ نے رسول اللہ جو ہے آپ کے عید آپ کی شجاعت کا اندازہ یہاں سے آپ کل رہے ہیں زین گرہ میں شبِ ہجرت جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم جو گھر سے نکل رہے ہیں اللہ کے حکم سے مکے کی طرف مدینے کی طرف ہجرت کریں اور آپ کے آپ کے گھر کو دشمنوں نے پورا محاصرہ کیا ہوا ہے ہاں جی پچاس ساٹھ کفار بڑے بڑے جوانوں نے اصلاحوں میں اسلحہ لیے ہوئے اور علیہ السلام رسول اللہ کے بستر پر آرام سے سو جاتے ہیں آپ پر ذرا برابر خوف تاری ہے ہاں جی اور آپ فرماتے ہیں میری پوری زندگی میں جس جی دن مجھے سب سے زیادہ نیند آیا وہ للۃ المبید شب ہجرت کو مجھے نیند آیا کیوں لیکن اس دن سونا رسول اللہ کے بصر پہ سونا میرے لے عبادت تھا تو میں سکون کے ساتھ سو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فشتوں پر فخر کیا ہاں جی جبی الامین میں نکات پر اور پھر دیکھو جو ہے محمد اور علی کے آپس میں کتنی محبت ہے اور علی جو ہے محمد پر کتنا بڑا جانصار اور اس وقت علیہ السلام کی عمر زیادہ بائیس تیئیس سال کا تھا ہاں جی کوئی اتنا زیادہ عمر بھی نہیں تھا چاہے چالیس پینتالیس سال کا اس عمر میں آپ کی جانی نشانی آپ کی بہادری کا اندازہ کریں ہاں جی آپ آرام سے آپ کے ربی رسول اللہ کے بستار پر سو جاتے ہیں اور اس لیے اللہ نے بے آسمان سے آپ کی حفاظت کری جول امین اور نیکائل کو ایک کو سراہنے پر ایک کو آپ کے پاؤں کی جانب آپ کا محافظ بنا کے بھیجا تو یہ احسان گرامی علیہ السلام کے شجاعت کا ہاں جی جنگ میں آپ کے شجاعت کا سب کو پتہ ہے تمام اصحاب قرآن کے رہے ہیں بہت سے احصاب جو بڑے بڑے اصحاب باغ ہے اور کوئی حود کی طرف لیں گے علیہ السلام اکیلا وہاں صابل قدم رہا اور یہ جی اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ شاہم دن شریعت دن قوت پرو نگار لاپتہ اللہ علیہ لا اللہ سے اللہ ذوالفقار کے ندا آ گیا کہ وہاں علی اکیلا دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں ہاں جی جو ہاں آپ کے ساتھ لڑنے باغنے کا کوئی صورت تصور ہی نہیں قرآن آپ کی مدع تاریخ اور سیرت کتابیں آپ کی مدد کریں اور اس طرح جنگ وہود میں ہاں جی جنگ میں جو ہے جب عمر ام نے ابد خندق فلنگ کے آیا چھلان لگا کے اس نے بہت زیادہ سیکھا پکارا مجھے کوئی قتل کر کے وہ غازی بن جائیں یا مجھے جب میرے ہاتھوں سے مر کر وہ شہید بن جائیں تو تمہارا غذا رس اللہ تین دوا صاحب کو پکارا کون اس کو منہ بند کر لیکن ایسا خاموشی تاریخ ہو گیا اصا کے اوپر کیونکہ پتہ ہے اس کے مقابلے میں جانا یا نہیں مرنا تو ان کے ایسا خاموشی تک ہوا کہ ان کے پروں پر سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا لیکن تینوں دفعہ علیہ السلام کھڑا ہوا اور آپ نے دشمن کے مقابلے کے لایا رسول اللہ نے آپ کی حق میں دعا فرمایا کہ پروندگی اِماں ایمان کل القبر کل کے مقابلے میں کھڑا ہے تو علی کی مدد فرما اور جب آپ کے ہاتھوں سے وہ دشمن واسل جہنم ہو گیا آپ نے فرما ضربت لینی عمل خندہ کے افضل من عبادت و ثقلین کا آپ کو سنت دی دیا تو عظیم غرام یہ علیہ السلام کی شجاعت کا عظیم جو داستان ہے ہاں جی اور اسی طرح علیہ السلام کے شجاعت کی اور بھی ان اللہ تھوڑا تذکرہ آج کے درد میں یہیں پر اتفاق کرتے ہیں السلام کی اسلام تین عظیم قوتوں سے پھیلا ان میں سے ترین قوت جو ہے ہم ترین اسلام دنیا میں پھیلنے کا اس دور کے کفار مشکین کے زیر ہونے کا ہاں جی ہر میں شکست فاش کرنے کی علیہ السلام کے شجاعت کا بہت بڑا کردار ہے اس لیے ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دعا میں وہی شجاعت علین علیہ السلام وہ صحاوتی کے کہ علیہ السلام کے شجاعت کو وسیلہ دعا کرا دے دیا تو میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس مولا سے محبت مدد کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کا اللہ ہم سب کو توفیت عطا فرما